الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله عقد علم نور مجسم صاحب بني ادم صلى الله تعالى عليه واله وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ بندی سن کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف ایک عجیب و غریب سوچ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے لوگوں کا مسلمان ہونے کے باوجود جو سوچنے کا انداز ہے وہ اسلام سے میچ نہیں کرتا اگر اس کی میں مثال دوں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ مسلمانوں والی نہیں ہے اس کی ایک مثال جیسے بہت سے لوگ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اچھا اب وہ انسانیت کی خدمت جس انداز سے کرتے ہیں جن ذرائع کو وہ اپناتے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے وہ ذرائع درست نہیں ہوتے اور جب اعتراض کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اب ہم جو بھی علمی کام کریں یا سائنسی کام کریں یا جس طرح جس طریقے سے بھی سوشل ورک کریں ہم نہیں چاہتے کہ مذہب جو ہے ہمارے اس کام کے اندر آئے گویا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں تو مجھ سب یہ لوگ جو اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس پر غور کر لیں کہ یہ جو جملے ہیں کیا یہ کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں یا مسلمان کے ہونے چاہیے اس طرح کے جملے کہ وہ یہ کہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کرنے دیا جائے اور اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے دیکھیں یہ جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اوپر ہی کلام کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ذہنیت اس طرح کے جملے کہنا یہ کیسے ہو سکتا تھا ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کے جملے لوگ سوچتے بھی نہیں تھے اور اب بولتے ہیں جو سوچتے نہیں تھے وہ اب بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی تبدیلی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سوچ کے اندر ایسی تبدیلی آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو ان کو جو چاہیں سکھائیں جیسا چاہیں ان کا عقیدہ بنائیں جس طرح چاہیں ان کو پلڑ دیں جیسے چاہیں ان کی ذہنیت بنا دیں ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم چاہتے ہیں ایجوکیشن چاہتے ہیں اور ڈگریز چاہتے ہیں اچھی نوکری چاہتے ہیں اب اس کے لیے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دیں وہ دہریوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دے دیں وہ خدا کے نہ ماننے والوں کو دے دیں وہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں یا اپنے ملکوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت رنگ تو لاتی ہے اساتذہ کا ایک مقام و مرتبہ تو ذہن میں ہوتا ہے اور وہ استاد ہوتے ہیں اپنے موضوع پر ان کی گرفت ہوتی ہے قائل کرنا وہ جانتے ہیں دلیل دینا ان کو آتا ہے تو اب یہ جو جانے والے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو نالج کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو ان کو پڑھانے والے ہیں ان کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں جب وہ اپنے دلائل کے ساتھ کسی غلط چیز کو بھی پیش کرتے ہیں تو چونکہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے ہی نہیں کہ آگے سے جواب دے سکیں نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت بدل جاتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے دین کے اندر تو مت بری بری صحبت سے برے دوست سے بھی منع کیا گیا کہ برا دوست نہ بنائے برا دوست نہ بنائے تو برا استاد بنانے کا کیا حکم ہوگا کہ جب برے دوست کے اثرات اتنے ہیں تو اگر استاد ہی غلط ہوگا تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے آپ یقین کریں کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا دین و ایمان جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بہت بدل جاتا ہے کچھ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں جن کی یوں کہہ لے کہ بنیادیں مضبوط ہیں جن کا خاندانی اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جاتا ہے ورنہ ہر ایک کا وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھا خاک مدینہ نج یہ سب کا معاملہ نہیں ہوتا یہ جس کا معاملہ اس ایک ہی بندے نے کہہ دیا بکیا کا جو حال ہے ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو پڑھ کے آتی ہے بیرون ملک سے اگرچہ وہ پڑھنے مثال کے طور پہ سائنس پڑھنے جاتے ہیں انجینئرنگ پڑھنے جاتے ہیں وہ آرٹس پڑھنے جاتے ہیں ان کی جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہاں پر اوور آل جو ایک ماحول ہے وہ ٹوٹلی غیر اسلامی ہے وہ دہلیت پر مبنی ہے وہ الحاد پر مبنی ہے وہ خدا کی انکار پر مبنی ہے وہ مو جزاب کی انکار پر مبنی ہے وہ ایسا ماحول ہے تو جب ایک بندہ اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہی گفتگو سنتا ہے اسی کے ذرائع سنتا ہے اسی کی کتابیں اس کو ملتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ذہن بدلتا جاتا ہے آپ نے بھی ہو سکتا ہے کئیوں کی ایسی بایوگرافیز پڑھی ہو میں نے بھی اس طرح کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھی ہیں یعنی جنہوں نے خود اپنی حالات زندگی لکھے کہ ہم بیرون ملک پڑھنے گئے پڑھ کے جب واپس آئے یا وہاں پر ہمارے خیالات ایسے تھے ہمارے خیالات بدل چکے تھے دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں مجھے یاد ہے ایسے چند سال پہلے کی بات ہے ایک شخص میرے پاس آیا اپنے بچے کو لے کر بچے سے مراد یہ ہے کہ بڑی عمر گئی پچیس تیس سال کا اس نے کہا جی اس کو کچھ سمجھائے اس کا جو ہے نا وہ اعتقاد بڑا بدل گیا اب وہ کسی جو ہے وہ یوروپین ملک کے اندر پڑھنے گیا ہوا تھا اب وہاں سے پڑھ کے آیا تو اس کے ذہن کے اس کے خیالات ایسے تھے کہ جن کو میں اوپنلی پورا وہ بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جس کو میں مینشن جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں اس نے جب میں اس کو بہت ساری چیزیں میں اس کو قرآن پاک سے دلائل حدیث سے دلائل دیتا رہا اور اسلام کا میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا تھا دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اسلام کا حکم یہ ہے ہم مسلمان ہے تو اس نے مجھے کیا کہا اس نے کہا جی میں خدا کو مانتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا کتنی بڑی جہاز میں اسلام کو نہیں مانتا تو میں نے اس کے والد گرامی سے میں نے کہا, کہا جی یہ دیکھ رہے اپنے بچے کی آپ نے جو تعلیم دی ہے نا جو آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تعلیم دلوائی تو اس کے سمراط آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نے اس آدھے سے آدھے سے آدھے سے آدھا آدھ آدھ پیسہ بھی اس کو صحیح مسلمان بنانے پر خرچ کیا ہوتا نا تو آج یہ بولتا تو یہ تعلیمات کے اثرات ہیں اچھا اب وہی اسی طرح کے الہاد یا الہاد کے قریب قریب کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملکوں اسلامی ملکوں کے اندر بھی سکھائی جانا شروع ہو چکی ہیں ہمارے ہاں بھی جو انگریش اخبار ہیں جو انگریش دنیا ہے تو وہاں کے جو خیالات اور تصورات ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے لکھنے والے چالاک ہیں اردو میں لکھے تو کچھ اور لکھتے ہیں انگلش میں لکھے تو کچھ اور لکھے ایسے ایک کالم نگار کے جن کے کالم اردو انگلش دونوں میں چھپتے ہیں آپ یقین کریں ان کے جب میں کالم پڑھتا ہوں اردو میں جو بات انہوں نے لکھی ہوتی نا انگلش کے اندر اس کو ایکسٹریم حد پہ جا کے لکھا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ بےچاروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار مولوی کو کون سی انگلش آتی ہے کس نے پڑھنا تو کس نے احتجاج کرنا تو وہ جو کیٹیگری ہے ایجوکیٹڈ ان پر جو افیکٹ جا رہا ہے وہ اس انداز کا جا رہا ہے تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے بارے میں دین کے خلاف اسلام کے خلاف جہاں کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہاں اپنی اولاد کو بھیج کر انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں ہلاکت میں نہ ڈالیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک بتایادہ نشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو دوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا اور ایمان سے محروم ہوگا وہ قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہوگا یا ہائے میری بربادی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کو میں نے دوست بنایا اور اس نے میرا ایمان برباد کر دیا تو جیسے یہ ہوگا نا کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا تو یہ بھی ہوگا کہ فلاں کو میں نے استاد نہ بنایا ہوتا یہ بھی ہوگا کہ فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر میں نے نہ پڑھا ہوتا یہ بھی ہوگا کہ میں نے جو دہریت اور الہاد سیکھا کاش کہ میں فلاں یونیورسٹی کے اندر نہ پڑا ہوتا میں فلاں کالج کے اندر نہ گیا ہوتا کاش کہ میرے ماں باپ مجھے وہاں نہ بیچتے جہاں پر میرا دین و ایمان برباد ہو گیا تباہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سوچ جو پیدا ہو رہی ہے اس کے منابے کیا ہیں اس کے سرچشمے چشمے کہاں ہے کہاں سے یہ سوچ نکل رہی ہے کہاں سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے اور اسی کو دیکھنا چاہیے میں نے خود ہمارے پاکستان کے اندر میں نے ایک شخص کو سنا وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ سائنس کی کتاب تھی یہ پاکستان کے کسی سلیبس کے کے کے اندر چھپی ہوئی تو اس سائنس کی کتاب شروع میں کچھ آیات لکھی ہوئی تھی جیسے آیات ہوتی ہے کائنات میں غور کرنے کے بارے میں اس طرح تو وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے وہ پروفیسر اس کے اوپر بات کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار سائنس کی کتاب میں قرآن کا کیا کام کیوں آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیوں جناب سائنس کو بھی مولوی بنانے پہ لگے ہوئے کیوں سائنس کو بھی مسلمان مسلمان کرنے پہ لگے ہوئے یہ مسلمان کہلانے والا بندہ کہہ رہا ہے یہ اسلامی ملک کے اندر کہہ رہا ہے یہ اس لیے قرآن پاکی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تو جب سوچ اس حد تک مس ہو چکی ہے بگڑ چکی ہے تو وہاں پر دین و ایمان کا تحفظ ہے وہ بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے اچھا اب رہی یہ بات کہ ہم مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے تو لہذا ہماری جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی کدگن نہیں ہونی چاہیے تو ارض یہ ہے کہ سوشل ورک کا نام یہ علمی کاموں کے اوپر تو اسلام ویسے ہی کوئی پابندی نہیں لگاتا ٹھیک اس کے اوپر تو اسلام خود پروموٹ کرتا میں نے پچھلے سلسلے میں اس پر کلام کیا اور بھی کئی سلسلوں میں کلام کر چکے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو ہمیں خود کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں لوگوں کی منفرد کے لیے لوگوں کے لفع کے لیے کمفرٹس کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہمارے دین نے ہمیں فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے لہذا نفع کے لیے آپ جناب ایئر کنڈیشن ایجاد کریں آپ کاریں ایجاد کریں آپ جہاز ایجاد کریں آپ اس سے بھی آگے کوئی چیز ایجاد کر لیں وہ آئے گی تو اسی کے اندر نا کہ لوگوں کو نفع پہنچایا تو جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا وہ بہترین آدمی ہے لہذا علمی سائنسی چیزوں کے اوپر تو کوئی کدغل نہیں آپ رہا سوشل ورک کے اعتبار سے جیسے آپ نے بات کی کہ جناب ہم سوشل ورک جیسے چاہیں کریں تو ارد یہ ہے کہ سوشل ورک جیسے چاہیں کرے کا دائرہ ہے کیا اگر تو اس سے یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پر فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو ناچ گانے کی محفل سجالے لیں جسے کنسرٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہم جناب وہاں پر مجرا کروا لیں جسے ڈانس کہا جاتا ہے تو اگر ایسا کر کے فنڈ جمع کرنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم جیسے چاہیں کریں اندر یہ بھی داخل ہے تو اس سے تو ہم سوری کر سکتے ہیں اس کی تو اجازت نہیں ہے جو ہمارے دین کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور اس سے ہی کیا جائے گا باقی اس سے ہٹ کر ویسے جو ہزاروں جائز طریقے ہیں اس کے مطابق کریں کون اسے منع کرتا ہے کوئی منع نہیں کرتا اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کہ اس سوشل ورک پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے سوشل ورک عام طور پہ جو, جو کرتے ہیں ایک آرگنازیشن ہوتی ٹھیک جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے این جی اوز ٹھیک این جی او نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کیا این جی اوز کے اوپر دنیا میں پابندی لگتی یا نہیں لگتی بالکل لگتی کیوں لگتی ہے سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یعنی یہی اگر بات کریں کہ سوشل ورک کرنے والا جیسے چاہے کرے اس پہ کوئی پابندی اسلام کو نہیں لگانی چاہیے تو پھر کسی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے کسی حکومت کو اس کے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے لیکن حکومتیں کیوں پابندیاں لگا دیتی ہیں ایک ایک این جی او بنتی ہے جو کہتی ہے کہ جناب ہم تو لوگوں کی صحت کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو فوڈ کے لیے ان کی جو خوراک کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بی سیوں ممالک ایجوکیشن کے پر پابندی لگاتے ہیں میڈیکل کے پر پابندی لگاتے ہیں فوڈ کے پابندی لگاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کو کے مقاصد پر شک ہوتا ہے اور وہ مقاصد ان حکومتوں کے مفادات کے خلاف ہوتے این جی او چل رہی ہوتی ہے لیکن اسی کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وطن دشمنی کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں این جی او چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو خرید رہے ہوتے ہیں این جی او چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس ملک کی بنیادی مسلمات کے خلاف ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جس ملک کے اندر کیپیٹلزم ہے ٹھیک سرمایہ دارانہ نظام ہے اب وہاں پر کمیونزم والے جا کے کھول لیں اور कم... کمیونزم پھیلانا شروع کر دیں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ پر ہو کر مشتعل ہو کر وہ بھی اپنے سرمایہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جائے وہ بھی اپنے حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائے اچھا جو کمیونزم کا ملک ہوگا وہاں پر کیپیٹلزم والے اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ بھی یہ والا درس بھی دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا کمیونزم والے ملک پابندی لگا دے گا کہ نہیں جناب یہ ہمارے ہمارے مسلمات کے خلاف جو ہمارے ڈسائڈ ہمارے رولز ہیں جی, یہ پابندل. ان کے فنڈامنٹل جو رولز ہیں یہ ان کے خلاف کام کرے لہذا ہم ان کو پابندی لگاتے تو ارتھ یہ ہے کہ اگر حکومتیں اور ممالک یہ پابندیاں لگا سکتے ہیں تو پھر اسلامی پابندیاں لگا سکتا ہے اگر یہ بندے جنہوں نے کچھ نظام سوچا اور اسے صحیح سمجھا کہ یہ صحیح ہے اور اس اس کو مسلم مان کر اس کے برخلاف چلنے والے سوشل ورک کرنے والوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں تو پھر اسلامی ملک کے اندر مسلمہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والے سوشل ورک پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور اسلام بھی سوشل ورک کے اوپر اس طرح کی حدود و قیود لگا سکتا ہے کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا اگر یہ کریں گے تو غلط ہوگا وہ کریں گے تو درست ہوگا تو یہ جو پابندیوں والا میٹر ہے نا یہ تو سارا اسی کے اندر آ جاتا ہے اب دوبارہ ایک, ایک بات میں اور عرص کروں گا جیسے میں میں نے شروع میں عرص کیا کہ یہ جس کے جملے ہیں یعنی یہ کسی متعین فرد کے نہیں ہیں یہ طبقے کی ترجمانی ہے نا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں سوچ رکھتے ہیں نا یہ ہمارے کاموں کے اندر جو ہے نا یہ اسلام uh, کو دخل نہیں دینا چاہیے اس کو یہاں پر میں ایک عرض کروں گا وہ ایک اکثریت جو نا وہ ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں بولتی ہے. وہ کہتی مولوی دخل نہ دیں یہ ہمارے کاموں میں ہمارے سوشل ورک میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے علم میں سائنس میں مولوی دخل نہ دیں مولوی اپنا دین تو نہیں لے کے آتا اصل ان کا جو ہدف ہے نا وہ ڈائریکٹ دینی اسلام ہوتا ہے لیکن کچھ اپنے ماں باپ کی کچھ شرم شرمحیا ہوتی ہے کہ وہ بولنے گے کہ نالک تو جی اس لیے پڑھایا سکھایا تھا. کچھ اپنے جان چاند والوں کو ہوتا ہے کچھ ملک کے حالات ہوتے ہیں کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو اعتراض انہوں نے اسلام پر کرنا ہے وہ مولوی کے نام سے کر دیتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر کرنا ہوتا ہے اسے وہ قبائلی نظام اور قبائلی زندگی کی تعلیمات کے نام سے کر دیتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کی لسٹ بنا لے تو ڈائریکٹ وہ اسلام ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے اچھا اب اس کے ساتھ یہ بات کہ یہ جو میں نے ارد کیا کہ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہوتی مسلمانوں کی سوچ ہونی کیا چاہیے قرآن پاک نے بڑا واضح طور پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میں رو کی بات مومنوں کا قول مومنوں کا جملہ مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اللہ کا رسول انہیں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اپانا ہم نے سنا اور مان لیا ہم نے سنا اور مان لیا ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آسینا سن تو لیا لیکن مانا نہیں تو بات یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ جو اسلام کے احکام سن کر بھی ان کے دل مان نہیں رہے ہوتے اس کو اور بعض ان میں سے زبان سے بول بھی دیتے ہیں وہ اسلام کا نام لے کے بولے یا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے دین داروں کا نام لے کے بول رہے یا اس کے لیے قبائلی کا لفظ استعمال کر کے بول دیں یا اس کو پرانی چیزیں بول دیں یا اس کو فرسودہ روایات کیا بول دیں لیکن اصل میں وہ اسلام کے احکام پر ہی یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو مومن کے جو جملہ ہے وہ سمینا نہ و اپانا ہے سمینا نہ وسینا نہیں ہے مومن یہ نہیں کہتا کہ سن تو لیا لیکن سوری مان نہیں سکتے مومن یہ کہتا ہے کہ سن بھی لیا مان بھی لیا جیسا سنا ویسا ہی ہم نے مان لیا اب یہ جو آپ نے کہی تھی کہ بھائی وہ مرضی کا اسلام جی ٹھیک مرضی کا اسلام تو نہیں ہو سکتا مرضی کا کفر ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ اسلام ایک ہی ہے کفر اپنی بنیاد میں ایک ہے القفر ملتا واحدہ لیکن آگے اس میں ورائٹی بہت ہے یعنی اس کے اندر جو ہے کچھ اہل کتاب ہیں کچھ غیر اہلی کتاب ہیں غیر اہلیہ کتابوں کے اندر کچھ بت پرست ہے کچھ دہریے ہیں جو دین کو اصلا نہیں مانتے تو یوں جو ہے وہ کفر میں تو چوائس بہت زیادہ ہیں کہ اس میں بہت سارے راستے ہیں جو جس پہ چلتا ہے تو اس کی مرضی ہے اس نے اپنی اپنا حساب دینا ہے لیکن اسلام کو اگر قبول کرنا ہے اور اسلام کو ماننا تو پھر مرضی کا اسلام نہیں اپنی مرضی کا اسلام نہیں خدا کی مرضی کا اسلام اور رسول اللہ کی مرضی کا اسلام کہ جو ایک ہی اسلام ہے پھر اسی پہ چلنا پڑے گا ہاں اسلام کے احکام کے اندر چوائس ہو سکتی ہے کہ کسی کو فرائد و واجبات کے بعد خاص مستحبات پسند ہے وہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے لیکن اپنی مرضی کا اسلام سے یہ مراد کہ اس اسلام کے جو قطعیات اور مسلمات ہیں ان کے اندر بھی میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لوں اور اپنی مرضی سے انتخاب کر لوں یہ نہیں ہو سکتا اللہ مدری چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے ایک بات کی طرف مطلب توجہ دلائی اور پھر ان کا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مغربی تعلیم کے زیر اثر عجیب و غریب سوچ کو پروان چڑھا لیتے ہیں اور ان کا جو طرز فکر ہے طرز عمل ہے وہ اسلام کے مخالف ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا یا میں اس طرح کے اسلام کو نہیں مانتا اگرچہ اگر بائی نیم مسلمان ہوتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اچھا موسب آپ میں اگلے سوال سے پہلے اسی سوال میں ایک چیز آپ نے مینشن کی تھی کاؤنٹر آرگیومنٹ جیسے آپ کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا, کہ جو اسلام تھا اور جو مسلمان تھے ان کے پاس جو پر آ چکے ہیں آج بہت سے ممالک میں مسلمان معذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ جو کاؤنسریٹو ہے یا آرگومنٹ ہے اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری جنریشن ہمارے بچے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور ہم ان کی کس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اس الاحد کے دور اور اس طرح کی چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں دیکھیے اس میں سب سے بڑی بنیادی باتوں تربیت کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت اگر اولاد کی اچھی کریں گے تو ان کے اندر کم از کم وہ بنیادیں ضرور مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی ان بنیادوں پر رہنا ہے ایک تو بات یہ دوسرا یہ ہے جو ایک یوں کہلے کہ سیٹ فیکٹر ہے کہ یہ ہے کہ خود اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا اگر آپ کو کسی چیز پہ فخر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی جو عملی حالت ہے اس سے بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں مثال کے طور پر لفظ کار ہے لفظ کار بہت اچھی ایک کار کا لفظ آتے ساتھ ایک اچھا تاثر آتا ہے نا اس کے بعد خاص طور پہ غریب معاشرے کے اندر لفظ کار جو ہے وہ ایک یوں کہہ کہ ایک ایک کی علامت, کی ایک علامت ہے لیکن اگر کسی کی کار کے ٹائر خراب ہیں وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹی ہوئی ہے دروازے اس کے خراب ہیں کھلتے نہیں ہیں اس کی شیشے ٹوٹے ہوئے اس کا رنگ اڑا ہوا اس کی جناب انجر پنجر سب ہلے ہوئے اس کی سیٹیں اپنی جگہ پر نہیں ہے تو اب وہ بےچارہ کس فخر سے بولے گا کہ یہ کار ہے وہ نہیں بول سکتا اچھا اب لہذا کہ وہ کار ہے ٹھیک وہ کار ہی بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بذات خود انتہائی خوبصورت ہے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے اپنے لانے والے کے اعتبار سے اپنی ابتدائی زمانے کے اعتبار سے سبحان اللہ اپنی تعلیمات کی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں لیکن لوگ صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتے دنیا صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتی دنیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت کو بھی دیکھتی سبحان اللہ، بے شک جب وہ عمل کرنے والوں کی حالت یہ دیکھتی ہے کہ چوری ان میں کرپشن ان میں ڈنڈی مارنا ان میں جھوٹ بولنا ان میں فراڈ کرنا ان میں مکاری کرنا ان میں دھوکہ دینا ان میں ناپول کے اندر غلط کاری کرنا ان کے اندر اخلاق ان کے خراب مینرز ان کو نہیں ہے تو وہ ان ساری عملیات کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں اور جب وہ دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں دکھاتے دکھا ٹھیک ہے تو اب لوگ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے والے نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کے لانے والے کا کردار کیا ہے اور جن کو اس نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی انقلاب کیسے پیدا ہوا لوگ ان مثالوں کو سامنے نہیں رکھتے لوگ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت ایسے جب غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ زندگی آتی ہے تو یار یہ پستی میں ہے یار ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یہ جو ہے وہ فلاں غلط, غلط کام کرتے ہیں ان کے اخلاقیات درست نہیں تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات ہیں تو ایک تو عمل مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایسا سامنے آتا ہے دوسرا آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو اس لیول پر جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ پر پیش کرنا چاہیے تھا اس کے پیش کرنے کے اندر بہرحال کمی ہے وہ یوں ہے کہ اسلام کے خلاف تو ایک ہزار کتاب چھپتی ہے اسلام کی فیور میں شاید ایک چھپتی جی ہے اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہزاروں ہیں لیکن اسلام کی فیور میں کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اچھا جو اسلام کے خلاف ہم کام کرنے والے ہیں ان کی تہذیب دنیا میں غالب ہے جبکہ اسلام کے نام نیواؤں کی تہذیب دنیا کے اندر مغلوب ہے تو یہ جو بہت سارے فیکٹر خارجی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ اصل چہرہ نہیں آ پاتا اب یہ کہ ہمارے بچے کیسے اسلام کے اوپر جب وہ پراؤڈ فیل کریں اور کیسے اس کے اوپر فخر محسوس کریں اس کا یہی ہے کہ اگر وہ حقیقتاً بچوں کو با بنا دیا جائے تو وہ خود بخود اس کے اوپر فخر کریں گے ایک بچہ جو ہے اگر اس کے مینرز اچھے ہیں اگر اس کا کردار اچھا ہے اگر اس کی گفتگو اچھی ہے اگر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے اگر وہ کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے اگر اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھے انداز میں ہے وہ ملنسار ہے خوش اخلاق ہے مربت والا ہے تو اس کو شاید زبان سے بولنا بھی نہ پڑے اللہ اس کا کردار اس کا کردار بولے گا سبحان اللہ. اور اگر اور اگر اس نے بولنا ہی ہے تو صرف اس کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ جناب یہ میرے دین کی تعلیمات ہیں یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے اب یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا کا ایک جملہ جتنا اثر کرے گا نا وہاں بڑی بڑی کتابی اتنا اثر نہیں کرے صبح میں بہت تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے مسلمان بھی ہوں اور اسلام پہ فخر بھی کریں تو پھر ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں خود اپنے کردار پہ فخر ہو اور اپنے ماں باپ کے کردار کو بھی فخریہ پیش کر سکے نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے کردار کو بیچارے کی مینشن ہی نہ کر سکے جس کا باپ جو ہے وہ کرپٹ ہوگا جس کا باپ رشوت خور ہوگا سود خور ہوگا جس کا باپ جو ہے ظالم ہوگا اس کا بچہ کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اسلام کے تعلیمات کے اثرات دیکھ رہے تو میرے والی صاحب کو دیکھیں وہ بیچارہ مڑ کے بول ہی نہیں سکتا کہ میرے والی صاحب کے یہ کرتوت ہے تو اپنا کردار اچھا کرے بچے کے سامنے آئیڈیل اس کو بنا کے پیش کرے کہ اسلام کی تعلیمات یہ پھر بچے کو تعلیم بھی دیں اور اس کو عمل بھی سیکھیں اس کو تربیت بھی دیں تاکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے کہہ سکے کسی کو کوئی اس کے سامنے بات کرے تو اس کو بول سکے کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو اسلام غلط ہے اسلام نے میری تربیت کی ہے میں خود اپنی زندگی کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے اور میری زندگی کیسی گزری ہے تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے مزید چینل کے ناظرین آج اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے زیادہ کمی نہ رہی ہو اللہ اکبر کیا حالت ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہونے والا بچہ عجیب و غریب صحبتوں کی وجہ سے اور مغربی تعلیم کے زیر اثر اور دنیا کی چکا چون روشنیوں کے زیر اثر آ کر ایسی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایسے بیریئر کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا عرفان کبھی حاصل کر ہی نہیں پاتا وہ کبھی بھی اسلام کے اصل چہرے سے روشناس نہیں ہو پاتا اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اندھیروں میں گھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا اچھا محسوس ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں مبلغین پر اعتراض لوگ کہتے ہیں کہ مبلغین میں خرابی آ گئی ہے تبلیغ درست طریقے سے نہیں ہو رہی تبلیغ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نعت والی رنگ ٹون تو لگا لیتے ہیں لیکن سود کھانا نہیں چھوڑتے لوگ آیتے واٹس اپ تو کرتے ہیں لیکن وہ خود کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان آیتوں پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا تو اس طرح کے لوگ مبلغین پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ جب اس تبلیغ کا معاشرے پر کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا ارج یہ ہے مبلغین پر کلام ایک اعتبار سے ہو بھی سکتا ہے ایک اعتبار سے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے میں ایک مثال ارج کرتا ہوں دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہے مرض کی تشخیص کرنا اور دوا بتا دینا اور پرہیز بتا دینا یہ تین ہی کام کر سکتا ہے پرہیز بتا دے گا یہ نہ کیجیے گا دوائی بتا دے گا یہ کھا لیجیے گا نسخہ لکھ دے گا اور اس کے ساتھ مرض کی تشخیص کر دے گا کہ آپ کا مرض یہ اب مریض کی گردن پکڑ کے اس کو دوائی کھلا کے چھوڑنا جی یہ ڈاکٹر کا کام یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے اچھا پرہیز کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دینا کہ کوئی چیز کھائی نہ سکے پرہیز کے خلاف کر نہ سکے یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے ٹھیک تو عرض یہ ہے اب اگر ڈاکٹر نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد ذمہ داری مریض پر منتقل ہو جاتی ہے اس نے پرہیز کرنی ہے اس نے دوائی کھانی ہے اور اس نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق چلنا ہے اگر ایک ڈاکٹر صحیح تشخیص کر کے صحیح نسخہ دے دیتا ہے تو اب بلیم کسی بھی سورج ڈاکٹر پر نہیں آ سکتا اس کے باوجود اب لوگ پرہیز نہیں کرتے لوگ بیمار رہتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کو ڈاکٹر نے منع کیے ہوتے ہیں تو بیمار رہتے ہیں تو اب ان کا قصور ہے دی? لیکن اگر ڈاکٹر نے تشخیص ہی غلط کی اس نے دوائی صحیح نہیں دی اس نے پرہیز صحیح نہیں بتایا بتائی نہیں اب ڈاکٹر کا قصول ہے دی? تو کچھ جو برڈن ہے بلیم کا وہ ڈاکٹر پر آتا ہے بعض میں بعض میں نہیں آتا لیکن جیسے بعض میں ڈاکٹر پر بلیم نہیں ہے اسی طرح مبل پر بھی بعضوں میں نہیں ہے وہ کیا ہے مبلغ کا کام ہے کہ وہ دین کی صحیح بات پہنچا دے صحیح عقیدہ بتائے صحیح علم بتائے عمل کی صحیح راہ دکھائے صحیح اسلامی تعلیمات بتا دے اس کا کام اتنا ہے چوری سے منع کرے ان کو اس کی وہی سنائے بدکاری سے منع کرے اس کی وہ سنائے شراب سے منع کرے اس کی سنائے کرپشن سے منع کرے اس کی وہی دیش سنائے اس کا کام یہ ہے اب اس کے بعد اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پیچھے, پیچھے پھرے کہ جو مسجد میں نہیں جاتا اس کو میں بیچ کے چھوڑوں گا جو کرپشن کرتا ہے اس کے ہاتھ توڑ کے چھوڑوں گا یہ اس کا کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے تو اب سوال یہ ہے کہ مبلکین کیا اپنی یہ ذمے داری پوری کر رہے یا نہیں کر رہے مبلغین کی ایک تعداد ہے کہ جو پورا دین دین کی ساری تعلیمات بیان کرتی ہے مثال کے طور پہ مدنی چینل کی مثال لے لیں ہمارے مدنی چینل کے اوپر جتنے سلسلے ہیں اس میں میرے اپنے سلسلے امیرت کے سلسلے اس کے اندر عقیدے کا بیان بھی ہے اس میں عبادات کا بیان بھی ہے اس میں معاملات کا بیان بھی ہے اس میں حسن اخلاق کا بیان بھی ہے اس میں فیملی میٹرز بھی ہیں اس میں کرپشن اور حرام خوری کے اوپر بھی جناب مذمت بیان کی جاتی ہے ساری چیزیں بیان کی جا رہی ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اب اس کے بعد یہ کام نہیں ہے کہ اب ہم اپنے لوگوں کو ڈنڈے دے کے لوگوں کے گھروں گھر بھی بھیجنے अब عمل بھی کروا کے آنا ہے اب اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہے لہذا مبلی وما علین اللہ کام یہ کہہ کر وہ فارغ ہو گیا کہ میرا کام پہنچانا ہے اچھے سے اچھے طریقے سے وہ میں نے کر دیا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ مبلی کے بیان میں کمی ہو के کے بیان میں کمی ہو و دین قوم کمی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی جتنے موضوعات پر ان کو کلام کرنا چاہیے اتنے بے نہ کرے معاشرے کے اندر جو خرابی جو خامی نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری ہی ایڈریس ہونی چاہیے سب کا بیان ہونا چاہیے اس میں عقیدے پر بھی بیان ہونا چاہیے اس میں عبادت پر بھی بیان ہو اس میں لوگوں کے معاملات پر بھی بیان ہو اخلاقیات پر بھی ہو گھریلو جو ان کے امور ہے ان پر بھی بیان ہو میاں بیوی کے حقوق پر بھی ہو ماں باپ کی خدمت پر بھی ہو اولاد کی تربیت پر بھی ہو کاروبار کیسے کرنا ہے نوکری کیسے کرنی ہے نوکر نے مالک کا حکم کیسے ماننا ہے مالک نے نوکر کی خیر خائی کیسے کرنی ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اپنے کولیگس کے ساتھ کیسا بندے کو چلنا چاہیے یہ ساری چیزوں کا بیان ہونا چاہیے اب اگر کسی کے بیان میں یہ کمی ہے کہ وہ سارے موضوعات کو ایڈریس نہیں کرتا تو یہ اس کی خامی ہے اس کا اشارہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سدھرتے تو اب یہاں تو لوگوں کا قصور ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے لیکن اب میں اس کے اوپر ایک بات عرض کروں گا کہ آپ نے جیسے ایک دو مثالیں دی کہ بھئی لوگ انہوں نے موبائل میں تو نعت کی ٹیونس رکھی ہوتی ہیں اور آیات بھیج رہے ہوتے ہیں دوسروں کو آیات پہ آیات روزانہ ایک حدیث نبوی اور ایک آیت قرآن اور ایک اچھی بات ایک قول زر یہ بھیج رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہوتے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈنڈے بھی مار رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولے ہوتے ہیں گناوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں پیچھے پیمنٹ والے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب عمرے پہ چلے گئے ہماری پیمنٹ تو دیتے جاتے ہیں ہمارا قرض تو ادا کر دیتے تو عرض یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ ناک کی رنگ ٹون ناپ کی ٹونز ہیں یا وہ عمرے کر رہے ہیں یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا وہ تسبیح کر رہے ہیں یا وہ آہستہ سینڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں وہ دھوکا بھی دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی کرتے ہیں کیا نمازی ہی یہ سارے کام کرتے ہیں یا جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی یہی کرتے ہیں کیا نعتوں کی ٹینس رکھنے والے ہی یہ کرتے ہیں یا گانوں کی ٹینس رکھنے والے بھی یہی حرکت کرتے ہیں کیا عمرہ کرنے والے ہی ملاوٹ کرپشن جھوٹ دھوکہ دیتے ہیں یا جو حج فرد ہونے کے باوجود نہیں کرتے وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں تو ارد یہ ہے دونوں طرح کے لوگ ہی کرتے ہیں جس کی نعت کی ٹیونس ہے وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے جس کی گانے کی ٹیونس ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے جو آیتیں بھیج رہا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے اور جو گانوں کے شیر بھیج رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے جو عمرے پہ جا رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے اور جو پیرس کی سیر کر کے آ رہا وہ بھی یہی کر رہا ہے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرابی کی وجہ کچھ اور ہے خرابی کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ یہ مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا عمرہ کرتا ہے یہ آئے تھے ہے نہیں خرابی کی وجہ خرابی کا جو منبع ہے وہ کہیں اور ہے وہ کیا ہے وہ ہے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ہماری تربیت نہ ہونا اللہ ہماری اجتماعی معاشرتی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر آپ یقین کریں اخلاقیات جو لوگوں کے معمولات آپ کے سامنے آتے ہیں تو سرج ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ قوم ہے یا کوئی ہجوم ہے یہ ہے کیا یہ پارکوں میں جائیں گے تو وہاں جا کے جو وہ اوباش قسم کے لوگوں کو سوائے لڑکیاں تاڑنے کے کو کام نہیں ہے لڑکیاں چھیڑنے کے کام نہیں ان کو دیکھنے کے کام نہیں شور مچانے کا کام نہیں یہ گلی محلے میں یہ چھلکا کیلے کا ادھر پھینکا آم کا ادھر پھینکا گلی محلے کیسے ہیں ان کو گاڑی پارک کرنے کی تمیز نہیں ہے موٹر سائیکل جہاں دل کری کھڑی کر دیں گے رکشے والے جناب جہاں دل کرے کا کھڑا کر دیں گے چنچی چلانے والوں کے کارنامے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں بسیں چلانے والے جناب طلبا کو جناب نیچے کچل دیں گے کو نیچے کچل دیں گے فٹ پاتھ پہ دیں گے ٹرین ہماری ٹائم پہ نہیں آئے گی جہاز ہمارا ٹائم پہ نہیں آئے گا تو یہ کیا ہے یہ سارا کچھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جہاں پر وقت کی پابندی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی پابندی کی تربیت نہیں دی گئی ان کو جہاں یہ وعدہ نہیں پورا کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ پورا کرنے کی ان کی تربیت نہیں کی گئی جہاں پر ان کی بد اخلاقی ان کی بد نگاہی عام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جہاں پر یہ چھلکے ادھر ادھر پھیل پھینک رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مینرز نہیں سکھائے گئے ان کو صفائی نہیں ان کو حقوق العباد نہیں سکھائے گئے ان کو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا نہیں سکھایا گیا جو رات کے بارہ بجے ایک بجے اپنی موٹر سائیکل یا کار پہ آئے اور اس نے گانے لگائے وہ دم, دم دم دم دم جناب اس کے اندر وہ بج رہا ہے اس نالک کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بھائی یہ رات کا بارہ بجے کا ٹائم ہے ایک بجے کا ٹائم ہے یہ دو بجے کا یہ تین بجے کا ٹائم ہے پورا محلہ پریشان ہوگا جہاں جہاں سے تمہاری موزی کار گزرے گی یا جہاں سے تمہارا موزی موٹر سائیکل گزرے گا لوگ سارے پریشان ہوں گے بیمار تکلیف کے اندر ہیں سونے والے تکلیف کے اندر ہیں بچے تکلیف کے اندر ہیں کسی نے صبح سکول جانا کسی نے آفس جانا کسی نے نوکری پہ جانا ہے لیکن تم موضی محلہ جو تم سب کو ویزا دیے جا رہے ہو ٹھیک شادی کا موقع آتا ہے سات دن آٹھ دن جو پوری پوری رات گانے بجائے جاتے ہیں وہ شادی شادی ہے اور اس نے ایسا کرنا ہے کیا, کیوں تو یہ کیا ہے یہ اس لیے کہ اس کو تربیت نہیں دی اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا اس کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا تو اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو جو خرابی کا اسی طرح ڈنڈی مارنا کرپشن کرنا کرپشن کر کے ایک آدمی پیسے لے کے کہاں آتا ہے قبر میں تو نہیں جاتا گھر پہ ہی واپس آتا ہے نا جب وہ کرپشن کا پیسہ گھر پہ لے کے آیا اس کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ بیٹا تمہاری تو تنخواہ اتنی نہیں جتنے جاتے ہو جتنے تم پھل آ رہے ہو روزانہ چار کلو مہنگے چونسو آم لے کے آ رہے ہو یہ تو تمہاری تنخواہ کے اندر آ ہی نہیں سکتے تم تو میٹر ریڈر ہو تم تو جو ہے وہ گیس کے ملازم ہو گیس کے شو دیکھے تمہارا تو لیکن تم مہینے کا لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہو تنخواہ تمہاری چھبیس روپے تو یہ بکیا پیسے کہاں سے برا کرتے ہو ہنڈریڈ پرسینٹ کتحی طور پہ وہ حرام کھا رہا ہے کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اس کو خزانہ تو نہیں ملے گا اس کو تو وہ حرام کھا رہا ہے اس کے ماں باپ کو کیا نہیں پتا کہ ہمارا بچہ حرام کما کے لا رہا ہے کیا اس کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ جو میرے رنگ برنگے سوٹ آ رہے اور میرے رنگ برنگے جوڑے اور جوتے آ رہے ہیں اور جناب یہ سارے جناب وہ آ رہے ہیں اور سارے زیورات آ رہے ہیں یہ سارے حرام کی کمائی کیا اس کی اولاد جو بڑے جناب چوری ہو کے پھر رہی ہے اور بڑے اچھے سکول میں پڑھ رہی ہے وہ بچوں کے سکول کی فیس اس کے باپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے وہ جہاں وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے سکول والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ اتنی فیس کہاں سے دے رہا ہے کیا وہ سکول والے کبھی بچوں کو تھوڑا سا کوئی شرم شرمندہ کرتے ہیں کیا ان کی تربیت کرتے ہیں نہیں ان کو اپنی سکول کی فیس ہے کہ پیسے ملنے ہمیں تو ماں باپ جب اولاد کی حرام کمائی کھانے کے لیے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جب بیوی اپنے تعیشات کی خاطر شور کی حرام کمائی کے اوپر خاموش ہے جب اولاد نے آواز نہیں اٹھانی جب اس کے رشتے دار بھی بڑی جناب آو بڑی آؤ بھگت کر کے اس کے مل رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے یہ پیسے والا ہے اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے پیسے والا اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے وہ اس کے پیسہ ہونے والے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں تو جب معاشرہ سارا ہی ایک دوسرے کے کوڑ کو چھپانے پہ لگا ہوا ہے تو پھر معاشرے میں کہاں سے تربیت ہوگی پھر تربیت نہیں ہو سکتی تربیت کے جو مراکز ہیں آپ ان پہ غور کر لیں وہاں تربیت عنہ کی چیز آپ کو کہاں ملے گی تربیت کا سب سے پہلا جس کو ب... ہر بندہ جانتا ہے جی ماں کی گود ماں کی گود تربیت میں تو اجڑی ہوئی ہے وہ اولاد سے آباد ہے تربیت سے اجڑی ہوئی ہے کہاں گھروں کے اندر تربیت ہوتی ہے کہاں ماں باپ اپنی اولاد کو مینر سکھاتے ہیں ان کو صرف یہ نہیں سکھانا ہوتا کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی ملازمت لینی ہے ان کو یہ بھی سکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا حلال کی کھلانا بلکہ روکی بھی کی کھلا دینا اگر سے روکی بھی کی کی کھلا دینا لیکن حلال کی کھلانا حرام نہ کھلانا ہمیں فراڈ نہ کرنا دھوکہ نہ دینا رشوت نہ لینا لوگوں کا حق نہ مارنا ظلم نہ کرنا غریبوں کو لائنوں کے اندر لگا کے پیسے لے کے ان کے کام نہ کروانا تو اگر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو کچھ تو اس کے اندر شرم و حیا ہوتی کچھ تو اس کے اندر خوف ہوتا کچھ تو معاشرے کے اندر وہ ڈھنگ کا کردار ادا کرتا ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ماں تربیت کیے جا رہے ہیں لیکن اولاد ہی اتنی جناب نالائک آگے سے نکل رہی ہے کہ سارے غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تربیت ہی نہیں ہو رہی yes. تھوڑی بہت جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کے اثرات آگے ان کی اولاد کے اندر نظر بھی آ جاتے ہیں لیکن چونکہ اکثریت تربیت نہیں کرتی اس لیے آگے پھر ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے اچھا اس کے بعد دوسری تربیت کیا ہوتی ہے اسکول کے اندر ٹھیک ہے جب کرپشن کا لفظ بولے وہ محکمہ میں آتے ہیں وہ محکمے بولنے تو فوراً رشوت اور کرپشن کے لفظ سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کئی مترادف الازم و ملزوم ہیں یہ سارے کے سارے مدرسوں سے پڑے ہوتے ہیں بہت خود یہ کرپشن کے محکمے جتنے ان کے اندر منازمین ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں پھل بیچنے والا رکشہ چلانے والا بس چلانے والا کپڑا بیچنے والا سبزی بیچنے والا اور جو ہے وہ یہ سیمٹ سریا بیچنے والا ان کے ٹھیک ایدار, ان کی تعمیرات کرنے والے یہ سارے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یہ سارے ان پڑھ جاہل ہیں नहीं. یہ سارے زیرو پڑھے ہوئے ہیں یہ. یہ سکول کا منہ دیکھا ہوا ان میں بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کی کو آٹھ دس کلاسیں تو سکول کے اندر پڑھی ہوں گی نا انہوں نے नहीं. تو وہ جو آٹھ دس سال سکول میں گزارے ان آٹھ دس سالوں کے اندر ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی یا نہیں نظر تو نہیں آ رہا جی بہت خوب. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو یہ جو کرپشن کے پورے پوری لہنے لگی ہیں محکموں کے محکمے جناب نام اپنا روشن کر کے بیٹھے ہوئے کرپشن کے اندر تو آخر کچھ تو ان کے اندر ڈھنگ ہو نا 1% ہو جانا کچھ نہیں ہے اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے لیکن یہاں تو سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے رشوت کے اندر ڈوبے ہوئے اور جو غلط کاریوں کے اندر ڈوبے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم مدرسے سے نہیں نکلی تھی یہ قوم اسکولوں سے نکلی تھی یہ کالج سے نکلی تھی تو اسکول کالج نے ان کی تربیت نہیں کی تو دوسرا سب سے بڑا مرکز تھا سب سے بڑا مرکز وہ اسکول تھا وہاں تربیت نہیں ہوئی اچھا اس سے آگے تیسرا جو سورس ہے جب تیسرا جو انسٹیٹیوٹ کہہ لیں تربیت کا وہ ہے میڈیا بہت خوب ہر بندہ ٹی وی دیکھتا ہے جی اس زمانے میں ہر بندہ نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور اگر آپ مردوں کو لے لیں تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے نا ہو سکتا عورتیں بزی ہو نہیں دیکھتی ہوں ذوق نہیں ہے شوق نہیں ہے جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں ذرا آپ ٹی وی چینلس سب کی ایک لسٹ بنا لے ایک مہینے کے سارے پروگراموں کی لسٹ بنا لے ہاں وہ ڈرامے والے چینل ہیں یا وہ فلموں والے ہیں یا وہ ٹاک شوز والے ہیں یا وہ پولیٹیکل ہیں یا وہ کسی اور چیز کے ہیں ان میں تربیت کہاں ہے ان میں انسانیت کہاں ہے ان میں چھوٹے بڑے کی تمیز کہاں سکھائی جاتی ہے ڈراموں کے اندر سکھائی جاتی ہے جس میں بےودگی آوارگی فوحاشی عیاشی بے حیائی کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز ہو جن کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لو اسٹوریاں کیسے ہوتی ہیں اور لڑکیاں کیسے جناب وہ کی جاتی ہیں اور تعلقات کیسے بڑھائے جاتے ہیں محبتیں کیسے کی جاتی ہیں ڈرامے تو یہ سکھا رہے ہیں اگر ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر تو گریبان پکڑنا اور رگیں پھلا دینا اور آنکھوں میں خون اترانا اور گلاس اٹھا کے مار دینا اور اٹھ کے کسی کا گریبان پکڑ لینا اس میں تو یہ سکھایا جا رہا ہے گالی سکھائی جا رہی ہے برا بلا کہنا سکھایا جا رہا ہے اور بس جس بات پہ آپ اڑ گئے آپ نے مانی نہیں ہے کسی کی وہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے تو طبیعت کا ہے کہ بھائی بات کرنے میں کوئی تمیز ہوتی ہے مینرس بھی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی ہوتا ہے اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے صبر بھی کسی شہر کا نام ہے افود بھی کوئی چیز ہے تو معاشرے تو ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے نا معاشرے لڑائیوں پہ گھونسے مارنے پہ تھپڑ مارنے پہ گالی دینے پہ لانت کرنے پہ رگیں پھلانے پہ آنکھوں میں خون کی سرخی اتار دینے سے اس سے تو معاشرے نہیں بڑھتے پھر آ جائیں چینلز کی جو اور پروگرام ہیں تو آپ کہاں تربیت کا نام دیکھتے ہیں مارننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے ایوننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے نائٹ شو کچھ اور ہی دکھا رہے ہوں گے تو جب آپ کا وہ فورم اور وہ مینس اور وہ سورس کہ جہاں تربیت ہونی چاہیے وہاں پر آپ نے یہی پیار محبت یہی لو اسٹوریاں یہ لڑائی جھگڑے یہ فضول گفتگو یہ الزام تراہیاں یہ گنؤنے الزام یہ لڑائیاں یہ گرمان جب یہی سکھانا ہے تو پھر تربیت کہاں ہوگی تو جو سب سے مین تین چیزیں ہیں وہاں پر تو یہ حال ہے تو اس کے بعد کس بات کا رونا کہ جناب ہماری قوم ساری کی ساری قوم کی جگہ ہجوم بنا ہوا یہ نیشن کی جگہ موب بنا ہوا تو پھر وہاں پر ایسی ہی جو ہے وہ چیزیں چلتی تو اب یہ جو بھائی صاحب باتیں کرتے ہیں اس طرح کہ یار وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر بھی جناب وہ کرپشن کر رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں وہ آیتوں کی آیتیں سینڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ملاوٹ کرتے ہیں تو بھائی یہ آیتیں سینڈ کرنے کا قصور نہیں ہے یہ عمرے پہ جانے کا قصور نہیں ہے یہ قصور ان جگہوں کا ہے جنہوں نے تربیت عمرے نے تربیت نہیں کرنی ہوتی قابل بولنا نہیں ہوتا آگے سے حجر اسود کلام نہیں کرتا مقام ابراہیم سے کچھ آواز نہیں آتی صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے کچھ جو نا وہ دل کے اندر باتیں نہیں اتر رہی ہوتی थीक? آیت جب بیچتے ہیں تو آیت تو بیچ دی خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے پھر آیت فضیلت کی بیچ دی اور وہ جو حرام کھانے والی آیت ہے جس کے بارے میں مسمت ہے اس کے بارے میں تھا پتہ ہی کوئی نہیں تو تربیت کے جو مراکز ہیں جو وہاں تربیت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر اب جس کا جہاں دل کرے موٹا کے بول دیتا ہے کہ جناب وہ فلان جگہ عمرے کرتے ہیں اور سیٹ نہیں ہوتے عمرے کرتے سیٹ نہیں ہوتے اسکولوں میں جاتے سیٹ نہیں ہوتے یہ جو ہے یہ ٹی وی دیکھتے اس لیے سیٹ نہیں ہو رہی ہے یہ گھر کی تربیت کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پا رہے یہاں سے اگر ان کو صحیح کیا ہوتا تو آگے یہ ڈھکی زندگی گزارتے ایک صحیح انسان اور ایک صحیح مسلمان والی زندگی گزارتے جی مدنی سن کے ناظرین تو یہ کہنا کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ اللہ اکبر یہ سوچ غلط ہے تبلیغ کرنے والا اپنی جگہ پر تبلیغ کر رہا ہے اور جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے وہ اس ڈاکٹر کی مثل ہے کہ جس کا کام مرض کی تشخیص کر دینا اور اس کے بعد پرہیز بتا دینا اور صحیح راہ دکھا دینا ہے اس کے بعد مریض کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس مرض کو دوز کرنا چاہتا ہے یا نہیں وہ پرہیز کرتا ہے یا نہیں یا وہ دوا کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالی ہمیں اکل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی سوچ سے محفوظ فرمائے بندی چینل کے ناظرین اندھیرے سے اجالے کی طرف یہ تھیں چند باتیں جو آج ہم نے کی یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجا نبی الامین الحبيب حبیب الله اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم